اچھا سر ٹی وی پر سلام کرنے والے کا سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں ٹی وی پر وہ اصل میں ہمارے یہاں وہی مسئلہ ہے کہ وہ پروگرام کسی وقت میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے ریکارڈ کرنے کے بعد وہ جو سلام کرنے والا آدمی بےآنی اس کی آواز نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلام کا جواب دینا سنت یا واجب نہیں ہوگا